بسم اِس الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ, اللہ علی محمد وعالی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مختلف حضرت سکنِ مسلم موجود تمام خوران اور باقی تمام سامعین خود سے مسلم بارفی سلامت کرتے ہیں شکر اللہ سلسلے در اصل در نمبر بابو زکات در نمبر ستارہ پیج نمبر ایک سو سے آج کے کلا شروع رہا ہے آج جو ہے کل بتایا تھا اہلی کتاب سے جزیا لینے کے بارے میں ایک مخصوص اہلی کتاب جو کافر رضمی ہے جو مسلمان حکومت کے اندر رہتے ہیں ان سے وہ جزیا دے دیں گے وہ جزیا دے کر جو ہے مسلمان معاشرے میں پرامن نہیں گزار سکتے ہیں اور کچھ شرائط لگایا وہ شرائط بھی کل بیان ہو گیا اور اس کے علاوہ جزیا بھی وہ دے دیں گے ججیا کیا ہیں اور کتنا لینا ہے ہر شخص سے ان کے مال سے کتنا لینا ہے ہر نفر سے کتنا لینا ہے <تصفح> وہ بیان کر رہے ہیں شرط محمن الب رحمۃ اللہ علیہ اور رحمتِ یو خذو اور جو چیز بے نوان جزیا آج کل کی اصطلاح میں ٹیکس ہے وہ زمانے میں جزیا جو کافر سے لیتے ہیں اس کو جزیا بول دیتے ہیں کافروں میں سے کتاب سے جو لیتے ہیں یہود نصارہ وغیرہ سے تو وہ مال جو کتاب سے لیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان معاشرے میں پرامن زندگی گزاریں ہاں جی اور مسلمان حکومت ان کی حفاظت کریں اور وہ جو ہے اور لیکن وہ مسلمانوں کو مدد کریں مالی طور پر تو وہ اس کو جیجیا بولتے ہیں وہ مایوں خضو وہ مال جو لیا جاتا مین ہم القی سے کفار کتاب سے علانو نے دو طرح کے ہیں آدما میں سے ایک یہ ہے مایو خجو وہ مال جو لیا جاتمین روی سے ان میں سے ہر نفر سے ہر نفر کے حساب سے ایک گھر میں جتنے بھی بالغ و آخر لوگ ہیں ان کے نفر کے لحاظ سے کچھ مال لیا جاتا ہے ایک ان کی مجموعی آمدنی پر لیا جاتا ہے تو وہ مال جو ایک تو وہ جو ان کی ہر نفر سے لیا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں علامین روسی میں یعنی ہر نفر سے روس راس یعنی ہر سر کے حساب سے ملات یعنی نفر ملات فوام ان کو لے راسن تو وہ ہر سر ہر سر سے لیا جاتا ہے یہ ہر نفر سے ہر راس ہر سر یعنی ہر نفر سے ہر نفر سے مین ہم ان کے جو مالدار ہیں ان سے سماعت وا اربون در ہمن سمانع آٹ آر اربون چالیس یعنی اڑتالیس درہم ان کے مالداروں سے لیں گے سال میں ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ اڑتالیس در ان کے مالدار جو ہے بالغاخیر لوگوں سے لیں گے ومن اوسطی ان کے جو درمیانے طبقہ ہیں جو زیادہ امیر نہیں ان سے اروا تو عشرون در ہمن اروا چار بیس یعنی چوبیس در لیں گے اس کے بالکل آدھا ہاں جو متوسط طبقہ ہیں ان سے آدھا لیں گے من مؤثری ان میں جو نسبتا غریب ہے متوسط سے بھی نیچے گرا ہوا ہے لیکن بالکل تاندست نہیں ہے تو ان سے اس معاشرت دیں ان میں سال میں ایک دفعہ بارہ درہام لیں گے تو وہ اسلام کی بہت بڑی عدل انصاف ہے کہ ہر کافی سے برابر نہیں لے رہے ہیں جو زیادہ مالدار ہے ان سے اس سے متوسط سے چوبیس آدھا اس کا اس سے بھی کم درجے والوں سے بارہ یہ ان کے ہر نفر سے لیں گے فرماتے ہیں وہ یا جو اور جائس یوں یو مین ہم یہ امام اسلام حاکم اسلام ان سے لے لیں مین ان سے عقل اس سے کم بھی لے سکتے ہیں وقت حالات کے مطابقت سے جامع اسلام کو زیادہ ضرورت نہ ہو اب اکثر کبھی جو ہے جنگی وقت حالات کی ضرورت ہے تو یا اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ الامام اور بہت کے حاکم اسلامی اور امام کے رائے کے مطابق یہ مسئلہ الاسلام عسمانوں کے مسئلہ کو دیکھ کر کبھی مسلمان مالی تو مشکلات کا شکار ہوں تو اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں مسلمان آسائش میں ہوں اسے کم بھی لے سکتے ہیں امام کی مرضی کے مطابق امام یہ حاکم اسلامی وہ حاضرات ہیں اور یہ مال جو ہے جو اعلی کتاب سے لیتے ہیں لا حضر نہیں لیا جاتا ہے یہ مال من السبیان ان کے بچوں سے جو کمائی نہیں کرتے ان سے نہیں لیں گے و الماجانین پاگل لوگوں سے بھی نہیں لیں گے ان میں سے والممالک اور ان کے غلاموں سے بھی نہیں لیں گے ہاں جی و بہت زیادہ بڑا لوگوں سے بھی نہیں لیں گے جو کمائی کے لائق نہیں ہیں وہ زمینی بیماری کی وجہ سے کسی بھی زمین گیر ہو چکا ہے کسی کام کا نہیں ہے ان سے بھی نہیں لیں گے ہاں جی یہ سب معزول ان سے بھی نہیں لیں گے وہ جو و جائز ہے آخ سوہا لیکن باقی بالغ آخر صحت مند مرد اور صف کے تعداد سے لے لیں گے صرف مرد نہیں کا ہاں جی وہجز وجائش اس کا لینا اس مال کا لینا پھر اول ثنا سال کے شروع میں بھی لے سکتے ہیں اور پھر اوسط کے درمیان میں بھی لے سکتے ہیں وہ پھر آخر یا آخر میں بھی لے سکتے ہیں لیکن لیں گے صرف ایک دفعہ لیں گے یہ حکیم کو مرضی شروع میں لے لیں بیچ میں لے لیں آخر میں لے لیں اس لیے ہمارے بارے ولاج و جائش نہیں حاکم اسلامی کے لیے یہ جو ہر نفر سے جو زکاء ان سے جزا لیتے ہیں جائز نہیں ہیں ہاں جی پھر ایک ہی سال میں مالتین دو دفعہ ایک ہی سال میں دو دفعہ لینا جائز سے نہیں ہے صرف ایک دفعہ لیں گے لیکن یہی آپ اس کے امام کی مرضی ہے سال کے شروع میں لے لیں بیچ میں لے لیں آخر میں لے لیں بات خاتون آگے ومن اسلم اگر ان اہل کتاب میں سے کوئی اسلام لے آئے فی آئیے واقعین اسی سال کے اندر جس وقت بھی ہاں جی مین صنعت اس سال میں سے اس سال کے اندر جس وقت بھی وہ سال کی شروع میں بیچ میں آخر میں جب بھی وہ مسلمان ہو جائیں ولو گانے غانفی آخر فرما اگر چی وہ سال کے آخر میں ہی کیوں نہ ہو سکا ساکت ہو جائے گا جزیا جا تو حاج سن اس سال کا جزیا ان اس شخص سے اجازت کے جزوا اس سے نہیں لے لیں گے اس کو معاف ہوگا کیونکہ کہ اس میں مسلمان ہوگا کیونکہ یہ جزیا جی جی جی جی جی جی یہ مال جو ہے یہ ٹیکس کی شکل میں جب مسلمان نہیں تھا اعلی کتاب تھا ان سے لینے کا حکم تھا اب اس نے کلمہ پر لیا مسلمان ہوا لہذا اب اس سے یہ جزیہ نہیں لیا جائے گا وہاں مایو ما حجیے ہو گیا ان کے ہر نفر کے لحاظ سے کن سے لیں گے اور کتنا لیں گے وہ تعداد سال میں کتنی دفعہ لیں گے بیان ہو گئے وہ بارہ وہ مال جو یوں لیا جاتا من ہاں جی کتاب کے جو ہے جو مال سے جو لیا جاتا جو مال پر جو ٹیکس ہے جیزے کی شکل میں خل اختیار اس سر میں اختیار لے امام امام کے لیے ہے اس سلسلے امام کے لیے اختیار انشاء اگر امام چاہیں اخاضہ لے لیں گے کل نے مسلمانوں کی طرح جس طرح مسلمانوں کے مال پر سالانہ جو ٹیکس ہے وہی ان کے مال پر بھی وہی ٹیکس لگائیں کوئی کمی زیادہ نہ کریں یہ بھی اختیار ہے وہی ان اگر چاہیں اخاضہ بھی مسلح نوکرا اگر چاہیں امام تو کسی اور مذہب کی بنیاد پر ان سے کم یا زیادہ لے لیں وہ امام کی مرضی ہے سخت فرماتے ہیں یہ آل کتاب سے یہ ججیا لے کے ان کو آزاد رکھنے کا حکم یہ کیا تھا یہ آٹھ سو ہجری تک تھا ہاں جی آٹھ سو ہجری شمسی تک اما فی ہی زمانۂ لیکن ہمارے اس دور میں شاست اپنے دور کے آٹھ سو ہجری آٹھ سو نو کے بیچ کا ہے فرماتے ہیں ہمارے دور میں فل حکم لے سکا ذالی اب حکم اس طرح نہیں اہلی کتاب کے ساتھ کیوں لے کے لیے انکزا مدت انظار کیونکہ ختم ہونے کی وجہ سے انکزاں مدد انضم ان کو جو محلت دیا تھا رسول اللہ نے آٹھ سو ہجری تک وہ مدد ختم ہونے کی وجہ سے وہ کون تھا وہ بولتا وہ یہ سمانیت ہاں جی انکزائے مدت انضارم وحیٰ ثمانی سمان امیت وہ یہ سمان ہاں جی واہ سمان امیت صنعت سم شمسی وہ آٹھ سو ہجری شمسی ہے ان وہاں سے ہجری شمسی تک تھا وہ آحد رسول اللہ صلی اللہ علم اور رسلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے احد معاون کے ساتھ ان سے احت لیا تھا معاہدہ کیا تھا کہ بیان بعد انقضاء کردا حاضل اس مدعا کے ختم ہونے کے بعد اب ان کے لیے اب جزیرے کی میں زندگی نہیں گزاریں گے املِسلام یا وہ مسلمان لائے گا وہی امت یا ان کے ساتھ تلوار چلے گا جنگ ہوگی تو فلعن السلم اب وہ حکم اہل کتاب کے ساتھ حکم ان کا حکم حکم الحربیین کافر حربی وہ کفاء جو مسلمانوں سے جان لیتے ہیں ان کے حکم کی طرح ہے وہ حل دماغ اور ان کا خون ہمارے حرام میں حلال ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں ان کو اسلام کی طرف دعوت دے دیں ایمان لائے تو ٹھیک ایمان نہیں لائے تو ان کو ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں ان کا خون حلال وہ امال ان کا مال بھی جنگ غنیمت کی صورت میں اللالمسلم مسلمانوں پر لیکن کب حلال ہے ان کے ساتھ جنگ لڑنا مال لے چھیننا بعد یا تو اس کے ان کو دعوت دے دیں اسلام اسلام کی طرف مجدن آسر نو ہاں جی وہ انجروں اور انہیں ڈالائیں بالقت لگ اسلام نہ لانے میں قتل کا و نہ بھی ان کے مال جائیداد چھیننے کا غارت کا فن لم اجتماع کر پھر بھی ان کو اسلام نہ لائیں واجب علم القتل تو ان کو قتل کرنے کا غنہ واجب ہے لاغیر اس کے علاوہ کوئی اور سرنیہ نے اب جزے کا حکم ختم ہو گیا فرماتے ہیں البتہ یہاں ایک اہم ترین نقطۂ ہے ممکن آ پائی یہ تو ان سے ذیاح جنگ کریں یا جو ہے اسلام لائیں لیکن یہاں ایک اہم حکم یہ کہ ان کو دعوت دے دیں اسلام کی طرف اس دعوت میں بہت بڑا نقطہ ہے اذن کرامی دعوت سے ملاجنہ وہ امام جو اسلام کو پورا پورا سمجھتا ہے اور صاحب کرامات ہے وہ ان کو دعوت دے دیں اسلام کی طرف اور ان کے جتنے بھی شکوک و شبہات اسلام کے بارے میں ان سب کا مدلل متن جواب دے دیں حجت پورا کرنے والے جواب دے سکنے والا امام ہو وہ ان کو جواب دے دیں پھر اگر وہ اپنے اطمینان کے لیے مجوزہ کرامت مانگے اس امام سے کرامت مانگے تو وہ کرامت بھی دکھا سکتا ہو تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے ہاں تب جا کے آپ ان کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے ان کو اسلام سے دعوت دیتے ہیں, وہ سے اعتراض کریں سوالات اٹھائیں اور آپ کے پاس جواب نہ ہو اور آپ اس پر جواب نہ دے سکیں تو پھر آپ ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں. آپ کو جنگ کرنے کا حق نہیں بنے گا کیونکہ جنگ جب تک حجت تمام نہیں, تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا سیرت کا حصہ ہے اللہ کی قوم پر جب تک حجت تمام نہیں کرتے ان پر اللہ کوئی عذاب نہیں دیتے اور ہمیں بھی حق نہیں بنتا کہ ان کو حجت تمام نہ کریں ان کی تمام کے تمام اعتراضات سوالات کا امنان بس جواب نہ دے دیں ہاں یا کرامت کا مطالبہ کریں نہ دکھا پائیں تو آپ نے کوئی کپن حقانیت ثابت نہیں کر سکا حقانیت ثابت نہیں کر سکا وہ ایمان لانا اس پر واجب نہیں ہے کیونکہ پھر آپ کے مسئلہ کی برتری آپ ثابت نہیں کر سکا برطنی اب ثابت نہیں کر سکیں گے تو آپ ان کو قتل بھی نہیں کر سکتے ہیں لہذا جو ہے یہ دعوت کے اندر بہت بڑا نقطہ ہیں ہاں جی یہ دعوت جو سلامتوں کے ساتھ ان کے تمام سوالات کے اطمینان بس جواب دینے والا لیکن ان دنیا اسلام کے اندر بہت کم ہی لوگ ہیں بہت کم ہی لوگ ہیں چونکہ آج کل شکوک و بہت زیادہ بڑے ہیں اور خصوص صاحب کرامات جو ہے علما حاکم اسلامی تو یقیناً جو ہے اس سے بھی کم ہے لہٰذا جب تک حجت تمام نہیں کریں گے تو اس سے پہلے آپ نہ ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں نہ ان کے مال پہ چھین سکتے ہیں آپ کے لیے خون کا خون بھی حرام ہے ان کا مال بھی حرام ہے اس وقت تک آپ کو ان کے اسلامی معاشرے میں وہ پرامن طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ مسلمان فرد کی عیشت سے ہاں کیونکہ آپ کو مطمئن اگر نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ جنگ و جدال کا جنگ میں پہل کرنے کا آپ کو حق نہیں بنتا ہے اس کے بعد جو ہے باقی جو احکامات جو ہیں ہمیں ان کل کے درس میں ہم آپ کو بڑھا دیں گے آج کے درس پر اتفاق ہیں اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیع فرما آمین رام